تقویری رکوع کے لیے یا اس کے بعد کے لیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس پر انعام رحمۃ اللہ عقلی طور پر دلیل دیتے ہیں کہ عقلی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سوائے تقویل تحمہ کے باقی کسی جگہ بھی رفا دین نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے معامت حاوی رحمتہ نظر اس طور کہ دیکھیے سب سے پہلے ہے تحریمہ سب سے پہلے جو تقویر ہے سب مانتے ہیں کہ اس میں رفا ہے رفا دین ہے تو نمبر دو یہ کہ سب کا اتفاق ہے کہ بین سجدین جو تقویر ہے بین سجدین دو شہیدوں کے درمیان جو تقبیر ہے اس میں رفیع نہیں ہے سب کا اتفاق ہے اس وقت اب ہم ذرا دونوں کی حیثیتیں دیکھتے ہیں ہم نے حیثیت دیکھی جو تقبیر تحریمہ ہے پہلی تقبیر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے سب مانتے ہیں یہ ولی بات بھی کہ تقبیر تحریمہ کیا ہے فرض ہے اگر کوئی وہ نہ کہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز ہی نہیں ہونی تقبیر تحریمہ کیا ہے فرض جبکہ جو بینت صحیح والی جو تقبیر ہے وہ سب کہتے ہیں کہ سنت ہے وہ لازم نہیں ہے اگر کسی نے وہ نہ بھی کہی تقبیر تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی درست ہو جائے گی تاہم تارہ کی سنت ہوگا لیکن نماز بہرحال مکمل ہو جائے گی نہ واضح الاحدہ رہے گی اور نہ ہی کیا ہوگا فرض ہوگا نہ ہی ایسا ہوگا کہ فرض باقی رہے نہیں نماز درست ہو جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ دو تقبیریں ایک تقبیر وہ ہے تقبیر کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی دوسری تقبیر وہ ہے کہ جو جو لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنبیروں میں, جن میں اختلاف ہے کہ ان میں رف ہے یا نہیں رقو جانے کے لیے یا رقو سے اٹھنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تقبیروں کی حیثیت کیا ہے کیا وہ فرض ہے یا سنت تو جی ہاں وہ تقدیریں بھی کیا ہیں سنت ہیں وہ فرض نہیں ہیں لہذا ان تقبیروں کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان تقبیروں میں بھی کیا نہیں ہونا چاہیے رفع نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے اس تقبیر میں نہیں ہے جو کہ بین ہے وہ بھی کیا ہے سنت ہے اس میں رفع یا دین نہیں ہے ان کو یہ بھی سنت ہیں تو ان میں بھی رفع نہیں ہونا چاہیے اللہ کرے کہ آپ کو تقریر نظر سمجھ آئی ہو اپنی دلی لہٰذا اس کو ملا لینا ان تقبیروں کو تقبیر تحریمہ کے ساتھ یہ درست نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ تقبیر کیا ہے فرض ہے اور یہ تقبیریں سنت ہیں تو سنت کو سنت والی تقبیروں کے ساتھ ملانا چاہیے فرض والی تقبیر کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رکو والی تقبیر میں کیا ہونا چاہیے پر اس باب کی وجہ تقبیر سب کا اتفاق ہے وہ تقبیر تقبیر جو سعید سجدت دو سعیدوں کے درمیان ہے اس میں رفع نہیں ہے سب کا اتفاق ہے مختلف و رکو میں اور اس طرح سے نیچے سے اٹھنے کے بارے میں کیا اختلاف ہے مقالا کچھ لوگوں نے کہا حکم تقبیر ان دونوں کا حکم بھی افطاح تقبیر کا حکم ہے رفا کما فی الرف رفایہ دہن ہوگا جس طرح کے اس میں رفع رفا ہی تقبیر میں پکاراخروں نے کہا حکم حکما حکم تقبیر اس کا حکم کیا ہے دو شہیدوں کا درمیان تقبیر جیسا حکم ہے اس نے کیا ف... ہے کمال <صفح <League> جی اچھا پر ہما خر حکمات حکم و تقبر کمالا رفاقی ہاں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بحث صحیح جاتے ہیں بحث صحیح جاتے ہیں وہی تقبیر میں رفع نہیں ہے اسی طریقے سے ان دونوں میں رفع نہیں ہونا چاہیے وقال اب ہم کہا اپنا دوسرا بیان کرتے ہیں یعنی تجزیہ کرتے ہیں کہ وقدر ہم نے دیکھا کہ جو سطح والی تقویر ہے وہ کیا ہے نماز کا حصہ ہے نماز دائر نہیں ہوتی مگر یہ کس کو کہنے کی کہنے کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ تقبیر بین اور جب ہم نے بہین سید والی تقویر کو دیکھا تو اس طرح نہیں پائی ہم نے کیوں کہ اس کے بغیر بھی نماز دائز ہوتی ہے تو لم کی نماز باس نہیں ہوتی تقبیر اگر رکو ہے لئی سا تعمیر سلب سلاد اور پھر ہم نے مزید یہ بھی دیکھا کہ رکوع والی تکبیر اور اسی طریقے سے اٹھنے والی تکبیر جو ہے لئی س تعمیر سلب سلا وہ بھی سلب سلاد میں سنیں یعنی فرض نہیں ہے لا کا ہو ما سارے کو لم تصدہ لگیے تو اگر کوئی چھوڑ بھی جائے تقبیروں کو رکو والی یا پھر اٹھنے والی تو نماز فاصل نہیں ہوتی وہ سننے سن جب تو دونوں تقبیریں کیا ہیں سنت ہیں سلا جب وہ کیا ہے نماز کی سنتوں میں سے تو, تو کہنا کان تقبیر, تقبیر, تقبیر تو یہ اس تصویر کی طرح ہوگی جو دو شہیدوں کے درمیان ہے سنت سلح دے جو کہ نماز کی سنت یہ دونوں بھی اس کی طرح ہو جائیں گی فِي ان دونوں میں رفع نہیں ہونا چاہیے رفع نہیں ہے کہ دلیل نمبر پانچ اور آخری دلیل جو کیا ہے وکر آیا کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیر کو بھی میں نے مارائی تو فقیر کسی بھی ایک فقیر کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے کرتا ہو یعنی جس نے رفع دین کیا ہو سوائے تقبیر تحریمہ فقیروں کو اٹھاتا ہو فی غیر تقبیر تقبیر کے ہوا تقبیر تو معلوم یہ ہوا کہ سوائے تقبیر الا کے تقبیر تحریمہ کے علاوہ رفیہ دہن نہیں ہے رفیہ دہن نہیں ہے سوائے تقبیر تحریمہ کے اور جن جن احادیث سے استدلال کیا گیا رفیہ دہن پر وہ احادیث پر ہم نے مختلف طریقوں سے اس پر کلام کیا کہیں صنعت کے اعتبار سے کہیں متن میں احترام کہیں کیا کہیں کیا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ رفایہ دین صرف تھا ہی نہیں رفایہ دین تھا لیکن آخر زمانے میں سے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم رفایہ دین نہیں فرمایا اور آپ نے اسے منع بھی فرما دیا اور یہی احناف کا اخنا فیصلہ ہے اور صحابۂ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی عرو میں بھی جیسے یہی جاری رہا جیسا کہ آپ نے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت سنی اور امام بھی سنا کہ ایسا کیسے ممکن ہے تحریم کو پھر آپ نے ترک کر دیا ہو یاد یہ کہ حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہو, ہو سوائے تقبیر تحریمہ اور بقیہ صحابہ کرام نے دیکھا بھی ہو اس پر خاموش ہو گئے ہوں اور وہ جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیے ان یہ سارے کے سارے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ رفایہ دین کیا تھا پہلے تھا بعد میں کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا لیکن اس مسئلے کو لے کر اس طرح کی بے بنیاد باتیں بڑھنا اور پھر اس پر لڑائی جھگڑے فساد کرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے جو حق بات ہے وہ حق ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے احکام خیریت کے بدلتے رہے پہلے نماز کا حکم اور تھا اس میں نماز باتیں بھی تھی اس میں سلام کا جواب بھی تھا اس میں چھینکے الحمدللہ کا جواب بھی الحمد اللہ کہہ کر بھی تھا آنے والا آ کر بات کرتا تھا پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی اور اس کے بعد بتانے والا اس کو نماز کے دوران بتاتا بھی تھا وہ جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کر لینے کے بعد امام کے ساتھ شریف ہو جایا کرتا تھا پھر اس کے بعد احکام بدل گئے رسول اللہ صلیٰس نے فرمایا یہ نماز اب کیا ہے لوگوں کے کلام کے مشاور کلام کو برداشت نہیں کر سکتی اب کوئی کہنے والا یہ سمجھے کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اصل اختلافات جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن اس کی وجہ یہی ہے کہ اختلاف رہا مثال کے طور پر ایسا ہوا آپ نے مختلف اصول قطع کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور حدیث پر کلام کرتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کے لوگ دور دراز سے آتے رہے اور آپ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ رہے اور وہ آپ کے پاس سے چلے گئے پھر اس وقت تک نوٹ کر نہیں آئے کہاں تک کہ آپ دنیا سے کیا ہوگئے چلے گی اب آپ بتائیے کہ ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہو کہ آپ نے ایسے کیا اس کے بعد اگر کوئی بتانے والا اس کو یہ بتائے کہ ایسا نہ کرو ایسا کرو تو کیا وہ اس سے بدل جائے گا ہر نہیں بدلے گا وہ قسم کھا کر بھی کہے گا تو میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا ہے یا میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لیکن بات ان کی مانی جائے گی ان کو دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رفاقت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آپ کی رفاقت میں رہے ہیں آپ کا زمانہ دیکھا ہے آپ کا مکی دور بھی دیکھا ہے آپ کا مجنی دور بھی دیکھا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر زمانے تک رہے ہیں ان کے حالات کو دیکھا جائے گا ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا ان کے افعال کو اور ان کے اقوال کو قبول کیا جائے گا نہ یہ کہ دوسروں کو جو کچھ زمانے کے لیے آئے اور چلے گئے تو بہرحال یہ ایک تفصیلی کلام آپ کے سامنے ماں بحاوی رحمت اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور اس میں ہم بھی ہمارا بھی میرا خالصا وقت کو زیادہ لگ گیا اور لگنا نہیں چاہیے تھا اس میں کوئی ایسے آئے اور با پہلے ہمارا بڑی دیش ہے مکمل مدلد تھا باب تقبیر پھر روکو باب تقبیر تقبیر پھر روکو یہاں سے ہم کہا رحمۃ اللہ علیہ ایک مزید مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تقبیر پھر روکو کہ کیا معنی ہے اگرچہ یہاں پر تدبیر ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو ملا کر دونوں سانو کے درمیان میں رکھ دینا دونوں ہاتھوں کو ملا کر یعنی زنو کے درمیان میں رکھ دینا رانوں کے درمیان میں کس طرح رکھ دینا کہ کمار کمان کی شکل بن جائے تیر اور کمان جو ہوتے ہیں تو یہ شکل بن جائے یہ ہے تقویر تطف رکو کیا ہوگا کہ رکو میں جب آگے جائے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھے بلکہ ان دونوں ہاتھوں کو ملا کر کیا کر دے یعنی رانوں اور گھٹنوں کے درمیان میں کیا کر دے چھوڑ دے ٹھیک ہے دونوں جانو کے درمیان اسی طریقے سے تقریر کے بارے میں تقریق تشہت تشہت میں تقریب کرنا تشہد میں یہی ہوگا بلکہ دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھے گا دونوں یعنی یہی رانوں کے میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھنا بلکہ دونوں گٹنوں اور دونوں رانوں کے درمیان میں ہاتھوں کو باندھ کر پکوان کی شکل بنا لینا یہ کیا کہلاتے ہیں تدبیر رکو اب سمجھی آ جائے یہ بات کی طرف کہ رقوق کے اندر یا تشہر کے اندر تطبیق ہے یا نہیں اس حوالے سے دو مذاہب ہیں ایک طرف رض ابن مسعود رضی مسودہ تعالیٰ عنہ، اسوات ابن یزید الفامہ ابراہیم نخعی وغیرہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ تطبیق مصنوع ہے رضعبد اللہ ابن مسعود ہیں اور اسفت ابن یزید ہیں صحابہ اکرام میں سے اور باقی ہیں ابراہیم نخعی ہیں نقی اللہ یہ آج لات کہتے ہیں کہ تطبیق سنت ہے یعنی رکوع کے اندر دونوں ہاتھوں کو کیا کر دینا یعنی چھوڑ دینا پرانوں گھٹنوں پر ہاتھوں کو نہ باندھنا یہ مسنون ہے کہ کھلا چھوڑ دینا یعنی اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو کا پوسے ملا کر پرانوں کے بیچ میں چھوڑ دینا گھٹنوں کے بیچ میں یہ کیا ہے مسنون ہے دوسری طرف عام اربع امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وام ملک امام شاف احمد محمد جمور کو محدود سب یہ کہتے ہیں کہ تدبیک مصنون نہیں ہے تطبی مصنون نہیں ہے بلکہ مصنون یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کیا کر دیا جائے اپنے گھٹنوں پر کس طرح رکھ دیا جائے ایک انگلیاں کیا ہوں قدرے خشادہ ہوں اور گھٹنوں پر ایسا رکھ دیا جائے جیسا کہ گھٹنوں کو پکڑا ہو جیسا کہ گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو کس طریقے سے گھٹنوں پر رکھنا اس کے اندر ربو کے اندر اور تشہد کے اندر بھی سب سے پہلے عبداللہ مسعود کی روایت کو مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس میں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رقو کے اندر اور اسی طرح کیا شہر ہے تشہر کے اندر ہے وہاں ہم سے آگے دیگر حضرات کے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا نا تصویر کیا ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ ہی پیچھے نماز پڑھی یعنی بارے میں پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی ہے فقالہ نام دونوں نے کہا کہ جی ہاں فقاما بہینا اور مسعود کیوں گھر میں تھے فقاما بحین ان دونوں کے بیچ کھڑے ہوئے رکھا روکا بھی نا اپنے گٹنوں پر ہمارے ہاتھوں کو مارا ختم اور خود انہوں نے کیا کیا تطلی فرمائی سما سب بکا بھی جائے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہمارے ہاتھوں پر مارا ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اب بات کو سمجھیے گا یہاں پر دو تین باتیں اگر نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود درمیان میں کھڑے ہوئے اور ان دو کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا اگرچہ احناف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین لوگ ہوں یعنی دو مقتدی ہوں اور ایک امام ہو دو مقتدی ہوں دو مقتدی ہوں اور ایک کیا ہو امام دو مقتدی ایک امام ہو تو احناف کا مطلب یہ ہے کہ امام آگے ہوگا اور مقتدی کیا ہوں گے پیچھے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی امام آگے ہوگا مقتدی ہو پیچھے کھڑے ہوں گے ہاں اگر ایک ہی مقتدی اور ایک امام دو ہی لوگ ہو تو پھر دونوں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جو امام ہوگا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے کس طرح کے کم از کم پیچھے والا جو ہے وہ اس کی ایڑیوں کے برابر کھڑا ہو اور اس کی ایڈیا کا پر دوسرے کے کیا ہو اس کے پنجے وغیرہ دوسرے سے آگے ہوں پر کچھ آگے ہو اس طریقے سے کھڑے ہوں تین درمیان میں کھڑا ہوگا اور مختلف دائیں بائیں کھڑے ہوں گے ایک بات ہاں اگر مختلف تین ہو جائیں تو پھر امام آگے چلا جائے گا جیسے آپ کے سامنے روایت آئے گی اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھیے کہ اگر محلے کے اندر محلے کی مسجد میں اذان ہو چکی ہو جماعت ہو چکی ہو تو اس کے بعد اخناب کے ہاں اگر کسی جگہ پر کوئی گھر میں جماعت کرنے لگا ہو تو اذان اور اقامت دونوں کیا ہیں مستحق ہے یعنی کہہ سکتے ہیں اذان بھی اور بھی بھی اقامت بھی ورنہ کم از کم اقامت کیونکہ اذان کی وجہ نہیں رہتی کہ اذان ہوتی ہے بلانے کے لیے اور یہاں کسی کو بلانا مقصد نہیں ہوتا گھر میں بلکہ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو کم از کم اقامت ہونی چاہیے سر حضرت عبداللہ علیہ مسود اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اس میں یہ ہے اگر یعنی گھر میں جب نماز پڑھی جائے تو اذان اور اقامت نہ کہی جائے بلکہ اذان و اقامت کیا ہے وہی یعنی محلے والی ہی نماز کے لیے وہی کافی ہوگی تاہم کوئی <تصفح> <تصفح> لازمی ضروری واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں نماز ہوئی تو اقامت نہ کہی تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر یہ دو مسئلے آپ نے سمجھ لیے اب آپ آ جائیں روایت کی طرف حضرت عبداللہ علیہ مسود نے کیا کی تدبی فرمائی یہ دو حضرات کہتے ہیں ابراہیم نخائی ہیں اور, اور, اور ہم نے نماز پڑھی ان کے ساتھ تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم نے رکو کے کی اندر کیا کیا اپنے ہاتھوں گٹوں پر رکھا تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور تدویق کروائی خود کیا کی تصویر کی اور نماز کے آخر میں کیا کہا یعنی درانے نہ ہم سر نے تدبیر اور نماز کیا کر میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے تھے رہی بات تقریب کی میں دوبارہ خیرز کیے دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ جس طرح رکو کرتے ہیں رکو کا مطلب جس طرح ہم رکو کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ہم گٹنوں پر رکھتے ہیں رکو کی حالت میں ٹھیک ہے گھٹنوں پر رکھتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں کہ گٹنوں کو گویا کہ ہم پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کشہت کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ہم اپنی رانوں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے کشہت کی حالت یہ ہے عام حالت میں جس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ یہ مسنون ہے جب رکو کی حالت رکو مل جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو گٹنوں پر نہیں رکھیں گے دونوں ہاتھوں کو گٹنوں پر نہیں رکھیں گے بلکہ دونوں ہاتھوں کو یوں لٹکا رہیں گے لیکن دونوں ہاتھوں کا آپس میں ملا کر ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کا آپس میں ملا کر نیچے کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے بالکل درمیان میں اپنی دونوں رانوں کے بیچ میں لٹکا دیں گے یہ ہے بھی کس طرح کے کمان کی صورت بن جائے گی جس طرح جسم تیٹ کو رکھ کر کمان کو مارتے ہیں کمان کی ایک صورت بنتی ہے اس طریقے سے یعنی وہ خود بخود گویا کہ کمان کی ایک شکر و حیثت بنتی ہے جب آپ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹچ کریں گے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائیں گے لیکن سیدھا چھوڑ دیں گے گڈوں پر نہیں رکھیں گے رانوں پر نہیں رکھیں گے بلکہ کیا کر دیں گے بیچ میں کھلا چھوڑ دیں گے لٹک جائیں گے یعنی آپ کے ہاتھ اسی طریقے سے جب سجے میں بیٹھیں گے تشہدت میں بیٹھیں گے تو رانوں پر نہیں رکھیں گے بلکہ دونوں رانوں کے بیچ میں اسی حالت میں کیوں کہ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آپ جی ہاں بالکل زمین کی جا رہے کھلا لیکن آگے دونوں ہاتھوں کو جب آپس میں ملا لیں گے تو ذرا وہ کھلے نہیں رہیں گے نا مل جائیں گے آپس میں یعنی اب آپ سے ہاتھ نہ دکیں گے تو نہیں ظاہر سی باتیں کے نیچے جو بھی جائے نماز ہے مسلح ہے کچھ بھی ہے کارپٹ ہے تو وہاں پر کیا ہوگا یعنی آپ کے ہاتھ بخو یعنی دونوں رانوں کے بیچ میں رہ جائیں گے ٹھیک ہے نا تشبیح میں دیکھوں گا اگر کہیں کوئی صورت کے بیچ میں کوئی تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہو نماز کی ہے تو ان شاء وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا میں آپ کو کر کے میں دکھا سکتا برحال تشویح ہے یہ تقریق ہے ٹھیک ہے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ حق کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے تقبیر باقی یہ ہے پر ہاتھوں کو رکھنا نہیں ہے نہ رکو میں اور نہ ہی تشاد میں بڑا چونکہ حاضر رحمۃ اللہ نے کہیں بھی تشاہد کا خطرہ نہیں کیا ہم نہیں کریں گے تو بڑا لگے تقبیر پھر رکو اور پھر تشہد میں بس دیکھا گا تو, تو پھر صحیح ہے تو اور اچھی بات ہے جس سے مجھے آگے ہوگا دیکھیے تو یہ پہلی روایت حدثنا حدثنا حدثنا انا کا ما ما کو کیا جی نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی فک اللہ کا کہنا جو عمران لوگ تھے یعنی عمران نے یعنی کیا کی نماز تمہارے پیچھے پڑھ لی پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھ لی بنا تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو بنا فس انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی ہمیں اذان اور اقامت کو حکم نہیں دیا ہمیں نے اذان اور اقامت کو حکم نہیں دیا پہلے میں آپ کو مسلط بتا رحب اللہ نے محسوس کہا کہ اذان اور یہ گھر میں گئے ان کے پاس تو اذان بھی نہیں دی اقامت بھی نہیں نہیں کے نماز پڑھتے ہیں لہذا جو نماز پڑھی ہے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کو گویا کہ آگے چھوڑا لیکن فقامہ سنبھالے گی پر اس طرح وہ ہمارے آگے ہوئے اس پر کہ ہم ایک دائیں طرف رہے اور دوسرا بائیں طرف یعنی آگے نہیں بڑھے اس طرح سے کی رکھا کیا لائیے کیا وہی اپنے ہاتھوں کو رکھا بین لئی بے نریج دو پاؤں کے درمیان یعنی دو ٹاگوں کے درمیان دونوں ٹاگوں کے درمیان آپ نے دونوں وحنا یعنی کمان کی سورت کی رہی کیا بنائی رہی وہ کالا وغیرہ بھائی ادیا الاار بتا ہاتھ کالا وغیرہ بھائی ادعہ میرے ہاتھوں کو مارا الاار بت میرے وہ ذرا اور میرے ہاتھوں پر مارا اداریہ میرے گٹنوں پر وقال اور یعنی, اشارہ کیا یعنی میرے ہاتھوں کو اشارہ کیا وہ اشارہ بھی ادیب نے کس طرح سے کی یعنی کیا کرو ہاتھوں کو کیا کرو گٹنوں سے اٹھا ہاتھوں کو کیا کرو گٹنوں سے اٹھا لو پلا ماشاء اللہ جب نماز پڑھ چکے قالا فرمایا اذا تم تم جميعا جب تم تین ہو تو تم اکٹھے نماز پڑھو یعنی امام کو چاہیے کہ وہ پھر آگے نہ وہ اکٹھے نماز ہو جب تم کل تین ہو جانے جب تم تین سے زیادہ ہو جاؤ تو فخ اپنے میں سے ایک کو کیا کرو آگے کرو یعنی جب زیادہ ہو جاؤ تین سے تو پھر ایک کو آگے کر دو باقی پیچھے تین رہ جاؤ تین سے زیادہ ہو دو لیکن جب تم جو درمیان میں رہے اور اس طرح کی مختلف دائیں بائیں اور جب تم اسے کوئی رکو کرے پھل یا پل ہاتھ کے مقابل کیا ہے پھل یا چاہیے کہ ایسا کرے وہ سب باقاعدہ اور اپنے ہاتھوں کو تصویر بھی اور پھر فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا دے ہاں بہت نفاذی ہے دونوں راموں کے درمیان کیا کر دے کھلا دے دونوں رانوں کے درمیان پورا کیا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلوں کو کالا بجا کر خدا حد نبی صرف ہے اور انہوں نے اس حدیث سے کیا کیا ہے اس سے بلا لیے جی یعنی حضرات نے کیا, کیا؟ گھٹنوں پر گھٹنوں پر, گھٹنوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے اور وہ اس سے پہلے گھٹنوں والی ہی نماز گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھے تھے ربو میں تو ان کو تندید کرنا پڑی عبداللہ علیہ مسعد نے تصویر کرنے کا کہا, کہا کہ تصویر کرو عبداللہ علیہ مسود کا مسئلہ ہی ہے تصدیق والا لہٰذا ان کو منع فرمایا کہ تم کیا کرو ببا ارقوہ نہ کرو بلکہ کیا کرو تصویر کرو بخان قیدا لکھا دوسرے حضرات نے کیا, کیا کی ہے اس کی مخالفت کی ہے فقار الحا رقاء شب القاب علیہ وہ کہتے ہیں مناسب یہ کہ الا رقا جب رکو کرے اے کہ یادئی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کو رکھے اپنے پر شب القاب اس طرح کہ گویا تم کو کیا ہے پکڑے ہوئے, ہوئے اور تفریق کر دے اپنی انگلی بنی انگلوں کو کھول کر گٹنوں پر اس طرح رکھ دے گویا کم کو کیا ہوئے ہیں پکڑے ہوئے فی ادارے کا جو تصدیق کے ممکن کی ہے جو کہتے ہیں کہ تصویر مسنون نہیں ہے بلکہ مسنون کیا ہے مسنون یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کر کے کے پر اور امام کہا دلائیں ذکر کر رہے ہیں مجموعی طور پر چار चार کتنی دلیلے ہیں چار चार ہیں ان میں سے تو چار دلیلیں ذکر کی ہیں ان میں سے جو پہلی دلیل یہاں پر ذکر کی ہے پہلی دلیل میں پانچ صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ اجمائن سے چھ سندوں کے ساتھ پانچ صحابہ اکرام سے چھ سندوں کے ساتھ کیا ہے یہاں پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کیا ہے گٹنوں کو پکڑنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے گٹنوں پر رکھنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تدبیر نہیں کرنا قال قال قال الرحمن حسین الرحمن کیا فرمایا امسو فقت سنت لکو مر روکا ہو فخت سنت لکو مر روکا ہوشی نے لکھا ہے رکاؤ کیا کرو یعنی تم اپنے گھٹنوں کو ہی پکڑا کرو فخت سنت لکو مر روکا ہو تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے سنت آسان کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے ارو ار کرو کیا کرنا گٹنوں کا پکڑنا تم کیا کرو گٹنوں کو پکڑو تمہارے لیے گھٹنوں کو پکڑنا آسان کر دیا گیا ہے جی الفاظ سمجھ میں آگے ترجمہ अपने اپنے को کو پکڑو اپنے के کے ذریعے سے پکڑ سن کر آسان کر دیا گیا تمہارے لیے को पकड़ना। گھٹنوں کو پکڑنا جی نمبر हैं, دوسرے صحابی ہیں بیانیا حدثنا سالم البراد کہتے ہیں وہ میرے نزدیک مجھ سے زیادہ کیا سے کہیں رکھا اپنے گروپ اور اپنی انگلیوں کو کیا کر دیا پھیلا دیا کیا ہے پھیلا دیا اپنی انگلیوں کو ٹھیک ہے آب میرا ہاتھ فوز لاتا الفاظ ہے وہ فوج لاتا تو اس کا مطلب ہوگا ہاتھوں کو رکھا گھٹنوں پر فوز لاتا ہے اور ان کا یعنی انگلیوں کو پھیلانا ابن مردويه قال कुमार ने फरका करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनह मरदात में आप सल्लम की नमाज का तذکرہ किया فقال ابو حمید ابو حمید نے کہا کہ انا علمكم سدر اللہ علیہ وسلم قال انا ركوع و يدير الکتے کنا او قابض علیهما گویا کہ انہوں نے کو پکڑے ہوئے ہیں نمبر 3 وہ قال حدثنا مبکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جافن قال حدثنا محمد بن عمر بن عطاء قال نمبر پانچ رب جیسم عن عن عن لوگوں نے کھل <تصفح> جانے کی یا کشادی پکاس کا لوکب ہے کیا کر لو مدد لے لیا کرو اپنے کس کے ذریعے سے ذریعے دو کا تذکرہ ہوگا پہلی دلیل آپ اگر آتے ہیں